اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اس آیت کریمہ میں مشرقین اور یہود و نصارہ کے کفر و شرک پر شدید نکیر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام جیسا دین برحق دے کر دنیا میں بھیج دیا جس نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے اب اگر کوئی اس سے آنکھ بند کر لے اور اللہ تعالیٰ پر افطرا پردازی کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جیسا کہ مشرقین قریش کا حال ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیٹا اور شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم بتوں کی پرستش نہ کرتے نیز قرآن کریم کو جادو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو واضح اور سریح حق کا انکار کرتے ہیں